أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآننا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم افند ربعان کو صَفْحًا أَن ہن ان مُسْرِفِينَ مقصد سورہ حامی ظخرف کا شرک دعا کی نفی کیونکہ حوامی میں کا مقصد ایک ہے یہ مقصد سورہ حامی مومن میں ذکر کیا گیا تھا اور تین آیات میں اصل دعویٰ یہ بیان کیا گیا تھا آیت نمبر چودہ میں اور آیت نمبر ساٹھ میں اور پینسٹھ میں فد اللہ مخلثی نل الدین وقال رب کُمدعنی استجبلاکم ہوئی لا اللہ فد مخلصین له الدین پھر اسی دعوے پر جو آنے والی چھ صورتیں ہیں حوامیم ان میں گیارہ شبہات ذکر کیے جاتے ہیں ان گیارہ شبہات میں چار شبہات حامیم سجدہ میں ذکر کیے گئے آیت نمبر پانچ میں پچیس میں چوالیس میں اور پینتالیس میں مزید تین شبہات حامی مشورہ میں ذکر کیے گئے کہ یہ بات صرف آپ کرتے ہیں اور آپ سے قبل کسی نے نہیں کی یہ آپ کی اپنی خود ساختہ بات ہے اس شبے کے دو جوابات دیے گئے تین اور تیرہ میں دوسری دوسرا شبہ کے تمام علماء آپ کے خلاف ہیں اس کے اس كے بھی دو جوابات دیے گئے چودہ اور اكیس میں اور تیسرا شبہ کے تمام کتابیں آپ کے خلاف ہیں اس شعبے کے پانچ جوابات دیے گئے دس پندرہ سترہ سینتالیس اور باون یہ آٹھواں شبہ اس صورت میں ذکر کیا جاتا ہے جو اصل شبہ ہے مشرقین کا اور قرآن نے دیگر جگہوں پہ بھی ذکر کیا کہ ہم تو انہیں خدا نہیں کہتے ہم تو انہیں عالیہ نہیں کہتے لیکن یہ اللہ ان کی سفارش قبول کرتا ہے اور یہ ہمارے وسیلے ہیں انہیں اللہ نے اختیارات دیے ہیں تو اس کا جواب آیت نمبر 86 میں ولاملک الدین یدعون مندون شفا کہ اللہ کے بغیر کوئی سفارش کا مالک نہیں ہے پھر اسی کے ساتھ ملحق چھ شبہات ذکر کیے گئے ہیں یہ آیت نمبر پندرہ میں شبہ ذکر کیا گیا کہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں یہ اللہ نے جو انہیں اختیارات دیے ہیں تو اصل میں یہ اللہ کے چہیتے ہیں تو اس کا جواب دیا گیا پھر آیت نمبر بیس میں دوسرا شبہ ہے کہ اگر اللہ شرک پر ناراض ہوتا تو ہم شرک نہ کرتے یہ شرک ہی اللہ کی مشیت ہے تیسرا شبہ آیت نمبر بائیس میں کہ ہم اپنے آبا اجداد کے تابع ہیں تمہارا دین نیا ہے اور ہم اپنے آبا اجداد کے تابع ہیں یہ چوتھا شعبہ یہ جو تم لائے ہو تو یہ سحر ہے اور یہ جادو ہے یہ پانچواں شبہ کسی بڑی شخصیت پر یہ قرآن کیوں نازل نہیں ہوا اور چٹا شبہ اگر اللہ مخلوق کی ہدایت کے لیے کسی کو بھیجتا تو فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا یہ چھ شبہات یہ اسی مرکزی شبے میں شبے سے متعلق ہیں حوامیم صبا میں ہر صورت کے آغاز میں ترغیب القرآن دیا گیا ہے یہ اس صورت کے آغاز میں بھی ترغیب الاقرآ حامیم اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو یہ جی اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو ولکتاب المبین واو قسمیہ واو قسم اس طرح قرآن صورتوں کے آغاز میں ذکر کرتا ہے ولکتاب المبین یہ قسم ہے یا گواہ ہے الکتاب المبین یہ قرآن واضح کی کتاب واضح کی مبین یہ اگر لازمی لیا جائے تو بمانہ واضح یہ اور اگر یہ متعدی لیا جائے تو بمانہ وضاحت کرنے والی کتاب خود بھی واضح ہے اور قرآن نے جو مضمون ذکر کیا ہے جو بھی مضمون ذکر کیا ہے یہ تو بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ کتاب المبین اور یہ قسم ہے گواہ ہے قرآن المبین واضح کتاب بڑی واضح کتاب ہے یہ اللہ فرماتے ہیں بڑی واضح کتاب ہے اور اس میں بڑی وضاحت ہے لیکن آج کا مولوی کہتا ہے کہ قرآن بڑا مشکل ہے اور یہ بڑی مشکل کتاب ہے یہ اب تمہارے لیے مشکل ہے تو اس کا ہم کیا کریں کہ تمہارے لیے ایک چیز مشکل ہے مشکل اگر ہوتی یہ کتاب یہ تو آج بچے بچے کو قرآن نہ آتا ہوتا بچوں نے قرآن سیکھ لیا مردوں نے سیکھا عورتوں نے سیکھا بوڑوں نے سیکھا اور بغیر صرف و نحوہ کے سیکھا بغیر علوم کے سیکھا وجہ یہ کہ قرآن کہتا ہے کتاب المبین اور شاید ہے قرآن واضح, قرآن واضح یہ قرآن واضح یہ کتاب اس کی یہ وضاحت یہ گواہ ہے کس بات پہ گواہ ہے ان نہ جالنا ہو قرآن عربین یہ کہ بے شک ہم نے بنایا ہے اس قرآن کو یہ قرآن یہ پڑھی جانے والی کتاب عربی عربی کی واضح زبان میں عربی کی واضح زبان میں یہ قرآن پڑھی جانے والی کتاب عربی واضح زبان میں اور عین را با آروبا یا باب کروما سے اس کے معنی میں وضاحت کا مفہوم پایا جاتا ہے بڑی واضح زبان ہے لال لقم اور یہ حکمت ہے نزول قرآن کی کہ ہم نے قرآن مجید کو عربی کی واضح زبان میں کیوں بیجا لالقم تاقلون تاکہ تم میں عقل آئے تاکہ تم عقل سے کام لو بغیر قرآن مجید کے انسان کی عقل وہ پختہ نہیں ہوتی بلکہ قرآن اسے عقل مند کہتا ہی نہیں ہے قرآن کی روح میں اس انسان میں سرے سے عقل ہے ہی نہیں کیونکہ عقل ہر چیز کے انجام پر وہ سوچتی ہے اور عقل عقل کو عقل اسی وجہ سے عقل اصل میں کہتے ہیں منع کرنے کو حدیث میں عربی زبان میں اے یہ اس رسی کو کہا جاتا ہے جس سے اونٹ کا یہ پاؤں یہ باندھا جائے اور اسے روکا جائے پھر وہ ایک جگہ پہ وہ کھڑا رہتا ہے اسی طرح نہر کے وقت اس کا یہ ایک پاؤں جو ہے یہ باندھ دیا جاتا ہے چھوٹی سی رسی ہوتی ہے جس سے اس کا یہ پاؤں مروڑ کر وہ باندھ دیا جاتا ہے تو اقال اصل میں اس کے معنی ہے منع کرنا عقل کو بھی عقل اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ انسان کو برائی میں واقع ہونے سے منع کرتی ہے خمر کو خمر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ عقل کو ڈھانپ دیتی ہے اور انسان اچھے بلے میں تمیز نہیں اچھے برے میں تمیز نہیں کرتا عقل کو عقل اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ انسان کو یہ اچھے برے میں تمیز کرنا بتاتی ہے اور یہ انسان کو برائی میں واقع ہونے سے منع کرتی ہے تو بغیر قرآن کے انسان میں بلکہ انسان کی عقل سرے سے کام ہی نہیں کرتی کہ کن چیزوں میں واقع ہونا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے لال لقم قرآن بندہ پڑھے تو چھوٹی عمر میں اللہ اسے جتنی عقل مندی وہ دیتا ہے تو بڑے بڑے لوگ اس کی عقل کو حیران رہ جاتے ہیں لال لقم یہ تاکہ تم عقل سے کام لو تاکہ تم سمجھو اور تاکہ تم میں عقل آئے یہ قرآن کی حکمت نزول ہے یہ قرآن مجید کو قرآن کیوں کہتے ہیں یہ جی الاتقان میں سیوتی نے یہ جی پوری ایک بحث وہ قرآن کے اسماں پر کی ہے کہ قرآن مجید کے کتنے نام ہیں اور انہوں نے جی اس میں کافی سارے نام یہ ذکر کیے ہیں ہمارے دور تفسیر میں ہمارے استاد محترم وہ بھی قرآن مجید کے قریب کوئی پچاس پچپن ساٹھ نام ذکر کرتے ہیں یہ شاء اللہ یہ آنے والے سال میں دور تفسیر جو چالیس دن میں پورا قرآن پڑھایا جاتا ہے تو وہ 28 جنوری 2026 سے یہ شروع ہوگا اسی لیے ابھی سے دور تفسیر میں شرکت کرنے کے لیے ذہن بنائیں اور اپنے بچوں کو قرآن مجید کے لیے آمادہ کریں اور قرآن سیکھنے کا یہ ایک نادر موقع ہوتا ہے یہ آج ہمارے استاد محترم جن سے ہم نے قرآن پڑھا ہے وہ زندہ ہیں وہ حیات ہیں ہم نے ان سے قرآن پڑھا ہے جن لوگوں نے ان سے قرآن پڑھا اور سیکھا تو یہ زندگی میں یہ ان کی خوش قسمتی ہے اور جنہوں نے نہیں پڑھا یہ کل کو ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ پھر یہ ان کے پیچھے بہت حسرت اور ندامت ہوگی لیکن پھر وقت جو ہے وہ ہاتھ سے جا چکا ہوگا یہ تو وہ تقریباً پچاس پچپن ساٹھ نام وہ ذکر کرتے ہیں سیوتی نے علید میں اور اسی طرح سیوتی سے پہلے یہ البرحان میں البرحان فی علوم القرآن میں زرکشی نے یہ قرآن کے آسماں ذکر کیے ہیں اور ان میں جو پہلا نام وہ ذکر کرتے ہیں تو وہ قرآن ہے قرآن کے بارے میں انہوں نے بحث کی ہے کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں بنیادی دو اقوال ہیں ایک یہ کہ یہ اس میں جامد ہے اس میں جامد ہے یعنی یہ غیر مشتق ہے یعنی یہ کسی اور لفظ سے اخذ نہیں کیا گیا جس طرح لفظ اللہ میں ہم نے بحث کی تھی کہ لفظ اللہ کے بارے میں علماء کے دو گروہ ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ غیر مشتق ہے اور یہ کسی اور نام سے اخذ نہیں کیا گیا یعنی اس کا جو مادہ اصلی ہے جو روٹ ہے تو وہ کوئی اور لفظ نہیں بلکہ لفظ اللہ یہ اسم میں عالم ہے اور یہ اللہ کا نام ہے جس طرح نام ہوتے ہیں تو نام میں پھر وہ ماد اصلی کو حروف اصلی کو اور جو روٹ ہے جو جڑ ہے اسے نہیں دیکھا جاتا اور یہ قرآن کا خاص نام ہے اور امام سیوتی نے اور البرحان میں زرکشی نے یہ قول امام شافی کا ذکر کیا ہے کہ قرآن یہ اس میں جامد ہے غیر مشتق ہے یہ اللہ کی کتاب کا خاص نام ہے بالکل ویسے ہی جیسے تورات رات اپنا نام تورات ہے انجیل کا اپنا نام انجیل ہے اسی طرح قرآن کا اپنا نام قرآن ہے قرآن اور وہ کہتے ہیں امام شافی رحمہ اللہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غیر محموز ہے یعنی مطلب یہ کہ اس میں اسے قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی بغیر حمزہ دیے قرآن اس میں یہ جو الف ہے اس پر کوئی مد اور کوئی حمزہ وغیرہ وہ نہ کہا جائے ایک قول اس کے بارے میں یہ ہے لیکن علماء کے علماء کا ایک بڑا گروہ یعنی جمہور علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مشتق ہے پھر یہ کس لفظ سے مشتق ہے تو اس میں مختلف اقوال ہیں جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ مصدر ہے باب کرا سے کرا آ جس طرح یہاں پہ ہم نے مانا کیا کہ پڑھی جانے والی کتاب اور قرآن یہ مضدر ہے بمان اس میں مفعول کے مضدر ہے بمان اس مفعول کے یعنی بمان مقروع ان کے یہ جو ہم مانا کرتے ہیں قرآن تو اصل میں یہ ہم اس اسم مفعول کا معنی کرتے ہیں وہ کتاب جو پڑھی جائے پڑھی جانے والی کتاب مضدر بمانے اسم اس میں مفعول کے اور اسے تسمیت المفعول کہتے ہیں تو یہ کرا یک سے بمانہ پڑھی جانے والی کتاب ایک قول وہ یہ ہے دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ اصل میں یہ مشتق ہے کر آ سے کر قاف را اور حمزہ اور کر بمانہ جم کے آتا ہے یعنی عربی زبان میں قرآ بان جمع کے جیسے عرب کہتے ہیں قرع الماء ا فل میں نے تالاب میں پانی کو جمع کیا تو اب یہاں پہ قرع الماء اَ فل تو قرۃ الماء اے قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں وجہ یہ کہ اس نے اس کتاب نے صورتوں کو آپس میں جمع کیا ہے صورتوں کو آپس میں جمع کیا ہے لیکن لیکن جی اس پر علماء یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر قرآن یہ قرہ سے ماخوذ ہوتا تو پھر سور قیامت میں یہ جو آیت آتی ہے کہ لاتحر بھی لسان کَتا جل بھی ان نا علیہ نا تو وہاں پہ جمع و قرآنہ دونوں الفاظ آئے ہیں تو اگر قرآن کا معنی یہ جمع کے آتا تو اس سے پہلے جمع کا لفظ وہ تو ذکر ہوا ہے اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ قول یہ شاید کمزور ہو کیونکہ قرآن کے مقابلے میں جمع کا لفظ یہ آیا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ قرآن بمانے معنیٰ جمع کے یہ آتا ہے تو وہاں پہ قرآن کا معنی پڑھنے کے معنوں میں لے لیا جائے جس طرح کی وسائت میں ہم لیتے ہیں کہ اس قرآن کو جمع کرنا آپ کے سینے میں یہ بھی ہمارا ہماری ذمہ داری ہے اور اس قرآن کے آپ کے زبان سے پڑھے جانے کی ذمہ داری یہ بھی ہماری ہے تو ایک قول یہ ہے کہ یہ قرآن سے مشتق ہے بمانے جمع کے اور قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے تمام صورتوں کو جمع کیا ہے اسی طرح اس نے تمام علوم کو جمع کیا ہے لے انہ جمع انوا العلوم اللہ قرآن نے تمام علوم کو جمع کیا ہے اسی وجہ سے اسے قرآن کہا جاتا ہے بلکہ امام راغب اصفہانی کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ قرآن کو قرآن اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس نے گزشتہ تمام آسمانی کتابوں کی علوم کو جمع کیا ہے جیسا کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں ذکر کیا تھا تو دوسرا قول وہ یہ ہے تیسرا قول جو زرکشی نے اور سیوتی نے یہ ذکر کیا ہے کہ قرآن کو قرآن کس وجہ سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو قرآن اس کے اظہار اور اس کے بیان کی وجہ سے کہتے ہیں قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں لنقار آئی نو منفی ہی قرآن کو قرآن اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ قاری اپنے منہ سے قرآن کو جب بیان کرتا ہے تو اس کا اظہار کرتا ہے یعنی قرآن میں جو اظہار کا معنی ہے اور قرآن میں جو وضاحت کا معنی ہے تو اس وجہ سے قرآن کو یعنی تبین اور اظہار کی وجہ سے قرآن کو قرآن یہ کہتے ہیں چوتھا قول انہوں نے ذکر کیا ہے کہ قرآن یہ مشتق ہے قرآن سے وہ مشتق من قرن تو شی اب شی یعنی دو چیزوں کو آپس میں ملانا ازا ظم تحدہ جب دو چیزوں کو آپس میں ملا لیا جائے اور قرآن کو قرآن اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی یہ صورتیں یہ آپس میں ملی ہوئی ہیں مربوط ہیں اس کی آیات یہ آپس میں ملی ہوئی ہیں اس کے جملے آپس میں ملے ہوئے ہیں اس کے حروف آپس میں ملے ہوئے ہیں یعنی قرآن ایسا مربوط کلام ہے اور یہ ایسا ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا کلام ہے قرآن کی وجہ سے حج کی ایک قسم حج کران اسی وجہ سے اسے کہتے ہیں کہ اس میں ایک ہی احرام میں عمرے اور حج کو ملایا جاتا ہے یہ چار اقوال ہوئے پانچواں قول فرا نے ذکر کیا ہے فرا کہ یہ مشتق ہے قرائن سے قرائن سے اور قرائن کا معنی انہوں نے کیا ہے کہ اصل میں یہ قرآن کی جو آیات ہیں تو یہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں قرائن بمان کیا کہ قرآن کا شروع اور آخر یہ ایک جیسا ہے اور اس میں کوئی تضاد اور کوئی اختلاف نہیں قرآن کی آیات ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں یہ ایک دوسرے کے مشابے ہیں اور قرآن ایک دوسرے کے ساتھ متضاد نہیں ہے اور قرآن ایک دوسرے کے ساتھ یہ مخالف نہیں ہے بلکہ اس کی آیات ایک دوسرے کی تائید اور تصدیق کرتی ہیں یہ تو اس حوالے سے ہم نے چھ اقوال یہ ذکر کیے سب سے پہلے دو اقوال کہ قرآن یہ غیر مشتق ہے یعنی اس میں جامد ہے اور یہ تورات اور انجیل کی طرح یہ کلام اللہ کا یہ اپنا خاص نام ہے یہ کسی لفظ سے مشتق نہیں ہے دوسرا قول علماء کا جو جمہور علماء کا قول ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ مشتق ہے اگرچہ وہ قول بھی کہ قرآن مشتق نہیں ہے تو وہ امام شافی کا قول ہے اور امام شافی کا مرتبہ آپ بخوبی جانتے ہیں جو کہتے ہیں قرآن مشتق ہے تو اس میں پھر پانچ اقوال ذکر کیے جاتے ہیں ایک قول کہ یہ قرآر سے کرعت سے مشتق ہے اور قرآن یہ مزدر ہے بمانے اس میں مفعول کے مکر ان کے معنی میں یہ ایک قول ہے دوسرا یہ کرا سے مشتق ہے بمانے جمع کے تیسرا قول قرآن کو قرآن اس کے اظہار اور اس کی وضاحت اور تبین کی وجہ سے کہا جاتا ہے چوتھا قول یہ قرآن کران ملنے کو کہتے ہیں کرن تو شی اب بمانے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا اور قرآن بڑا مربوط کلام ہے اور پانچواں قول یہ قرآ ان سے مشتق ہے بمانہ یہ کہ اس کی آیات ایک دوسرے کی تصدیق اور ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں کتاب المبین اور شاید ہے کتاب واضح انا جالنا ہو قرآن عربین بے شک ہم نے بنایا ہے اس قرآن کو قرآن پڑھی جانے والی کتاب عربی عربی کی واضح زبان میں لال لکم تاقلون تاکہ تم عقل سے کام لو قرآن کو اس لیے بھیجا گیا ہے اب قرآن کا اس کا مرتبہ اور اس کا مقام یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے وہ ان نحو فی امل کتاب لدینہ اور بے شک یہ کتاب فی امل کتاب لوح محفوظ میں یہاں پہ ام الکتاب مراد لوہ محفوظ ہے جس طرح دیگر آیات میں آتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ یہاں پہ اس سے تعبیر ام الکتاب سے کیا گیا ہے اور بے شک یہ کتاب فی ام الکتاب ام اس, اس ام کہتے ہیں اصل کو یعنی اس کتاب کا جو اصل نسخہ ہے تو وہ لوح محفوظ میں ہے وہ ان نحو فی امل کتاب اور بے شک یہ قرآن فی ام کتاب وہ اصل کتاب میں یعنی لوہ محفوظ میں لدینا ہمارے پاس بے شک بلند مرتبے والی کتاب ہے حکیم اور حکمت سے بری ہوئی کتاب تو یہاں پہ قرآن مجید کی یہ چند صفات یہ ذکر کی گئی ہیں اور قرآن کی اہمیت یہ واضح کی گئی ہے حام اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو والکتاب المبین شاید ہے کتاب واضان ق قرآن شک ہم نے بنایا ہے اس اس قرآن پڑھی جانے والی کتاب عربین عربی کی واضح زبان میں لال لقم تا کلون تاکہ تم عقل سے کام لو اور بے شک یہ قرآن فیومل کتاب وہ اصل کتاب میں یعنی محفوظ میں لدینا ہمارے پاس لعلی حکیم بے شک بلند مرتبہ بے شک بلند مرتب والی حکیم اور حکمت سے بری ہوئی کتاب ہے واخر الحمدللہ رب العالمین